حاکم کے آداب عمر بن عبدالعزیز نے ایک والی کو وصیت فرماتے ہوئے اچھا فرمایا تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہ کیونکہ تقوی دنیا آخرت کی کامیابی ہے اپنی رعایا میں سے بڑے کو باپ کی جگہ درمیانے کو بھائی کی جگہ اور چھوٹے کو بیٹے کی جگہ سمجھو پھر اپنے والد پر احسان کرو اور بھائی کے ساتھ سلا رحمی کرو اور بیٹے کے ساتھ نرمی و محبت کا معاملہ کرو